خدا کا تخلیقی نقشہ صورت البقرہ آیت نمبر تین کے مطابق قرآن میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں ہدایت کا نظام ایمان بالغیب کے اصول پر قائم ہے یعنی یہاں تمام حقیقتوں کو غیر مرئی حالت میں رکھ دیا گیا ہے اب انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی فکری قوتوں کو عمل میں لا کر ان پوشیدہ حقیقتوں کو دریافت کرے اور پھر ان کی کامل مطابقت میں اپنی زندگی گزارے انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ خدا کو اپنا بڑا بنائے حالانکہ خدا کی بڑائی اس کی آنکھوں کے سامنے موجود نہیں انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ خدا کی پکڑ سے ڈرے حالانکہ خدا کی تہذیبی طاقت پیونٹیو پاور دنیا میں کہیں دکھائی نہیں دیتی اسی طرح انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ دائیا نے حق کا ساتھ دے مگر دائیا حق ہمیشہ عام انسان کے روپ میں سامنے آتے ہیں ان کو پہچاننا صرف اس کے لیے ممکن ہوتا ہے جو ظاہر سے گزر کر باطن کی سطح پر دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو یہی عام دنیاوی چیزوں کا معاملہ بھی ہے دنیا میں بے شمار مادی امکانات تھے مگر وہ سب زمین کے اندر چھپا کر رکھ دیے گئے ان مادی امکانات کو دریافت کر کے انہیں ایک ترقی یافتہ تمدن کی صورت دینا یہ انسان کا کام تھا جو موجودہ زمانے میں بڑے پیمانے پر انجام دیا گیا ہے اس لحاظ سے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ فطرت کا طریقہ عین وہی ہے جس کو فن تعلیم ایجوکیشن سسٹم میں اکتشافی طریقہ ڈسکوری میتھڈ کہا جاتا ہے اس اکتشافی طریقہ ڈسکوری میتھڈ کو قابل عمل بنانے کے لئے انسان کو ایک اعلی درجے کا ذہن دیا گیا جو امکانی طور پر ہر قسم کی ضروری صلاحیتوں سے بھرا ہوا تھا انسان کا ذہن اس قابل تھا کہ وہ غور و فکر کر کے اشیاء کی حقیقتوں کو جانے ایک طرف وہ اپنے خالق کو پہچانے اور دوسری طرف دنیا کے اندر چھپی ہوئی مادی نعمتوں کو دریافت کر کے انہیں اپنی تعمیر حیات میں استعمال کرے پیغمبر کی حیثیت اس عمل میں ایک مستند راہنما کی ہے خدا کا پیغمبر وہ بنیادی اصول دے دیتا ہے جس کی رہنمائی میں انسان اپنا اکتشافی سفر شروع کرے اور اس کو کامیابی کی منزل تک پہنچائے اس طرح جو حقیقت ملتی ہے وہ آدمی کے لیے اس کی ذاتی دریافت سلف ڈسکوری ہوتی ہے وہ اس کی پوری شخصیت کو متاثر کرتی ہے وہ اس کے لیے ابدی سرمایہ حیات بن جاتی ہے مگر دنیا کی تاریخ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر انسانیت کے آغاز کے جلد ہی بعد بادشاہت کی صورت میں جبر یعنی ڈکٹیٹرشپ کا نظام قائم ہو گیا تمام آباد دنیا کچھ بادشاہوں کے زیر قبضہ آ گئی ان بادشاہوں نے اپنے اقتدار کو مستحکم بنانے کے لیے کامل جبر یعنی ڈکٹیٹر ڈکٹیٹرشپ کا نظام اختیار کر لیا اس طرح ساری دنیا میں آزادانہ فکر اور آزادانہ اظہار خیال کا خاتمہ ہو گیا وہ چیز جس کو آزادی اظہار یعنی فریڈم آف سپیچ کہا جاتا ہے وہ قدیم دنیا میں سرے سے موجود ہی نہ تھا یہی جبر کا نظام ہے جس نے پچھلے زمانوں میں پیغمبروں کی بات کو چلنے نہیں دیا پھر یہی جبر کا نظام ہے جو سائنسی دریافتوں اور ترقیوں میں مسلسل رکاوٹ بنا رہا کیونکہ کوئی بھی تصور اپنے ارتقاء کے لیے آزادانہ سوچ اور آزادانہ بحث چاہتا ہے قدیم نظام جبر میں اظہار خیال کی آزادی نہ تھی اس لیے کھلا غور و فکر بھی اس زمانے میں ممکن نہ تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عامہ کے علاوہ وہ یہ خاص کام بھی سونپا گیا کہ وہ دنیا میں قائم شدہ جبر کے نظام کو توڑ دیں اس کے لیے انہیں خصوصی طور پر تمام ضروری مدد فراہم کی گئی چنانچہ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے سو سال سے بھی کم عرصے میں ساری دنیا میں یا تو شاہی جبر کے اداروں کو توڑ دیا یا اس کی بنیادیں اتنی کمزور کر دیں کہ اپنے وقت پر وہ خود ہی گر پڑے اس سلسلے میں رسول اور اصحاب رسول نے جو جہاد کیا وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک قسم کا خدائی آپریشن تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ جبر کے مصنوعی نظام کو توڑ کر آزادی فکر کے فطری نظام کو قائم کر دیا جائے تاکہ انسان کے لیے ہر قسم کی دینی اور دنیاوی ترقی کا دروازہ کھل جائے اسی نظام جبر کو قرآن میں فتنہ کہا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ اس نظام کے حاملین سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے صورت الفال آیت نمبر 39 اس آیت میں دین سے مراد دین شرعی نہیں ہے بلکہ دین فطری ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی تخلیقی اسکیم میں خلل ڈالنے والے ان ظالموں سے جنگ کرو تاکہ فکری جبر کا غیر فطری نظام جو انہوں نے رائج کر رکھا ہے اس کا خاتمہ ہو اور فکری آزادی کی بنیاد پر خدا کا مطلوب نظام دنیا میں قائم ہو سکے مصنوعی حالت ختم ہو کر اصل فطری حالت زمین پر بحال ہو جائے یہ کام اب مکمل طور پر ساری دنیا میں انجام پا چکا ہے اور اس نے انسان کے اوپر ہر قسم کی سعادت کے دروازے کھول دیے ہیں